وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السبيل علي من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَصْبَحَ مِنكُم آمِنًا فِي سَرِيبِ مُعَافًا فِي جَسَدِهِ عِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ اور امام عطر مدیفی سنی ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو تنہا اور اکیلا اس پوری کائنات کا خالی مالک اور ہمارا معبود حقیقی ہے بے شمار درود السلام نازیل ہوں ذاتی مبارکہ مقدسہ پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے محبوس فرمائے گئے جن کا نام نام اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. معزز حاضرین غسام امن و امان ہر ملک ہر معاشرے یہاں تک کہ ہر انسان کی ضرورت ہے جہاں امن و امان نہ ہو وہاں انسان کی زندگی درہم بن کر کے اور رہ جاتی ہے نہ طریقے سے انسان تجارت کر سکتا ہے نہ نوکری کر سکتا ہے حتیٰ کہ انسان صحیح معنوں میں اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ رب العامن کی آباز بھی نہیں کر سکتا ہے. نہ انسان تعلیم حاصل کر سکتا ہے نہ سفر کر سکتا ہے زندگی مفلوج ہو کر کے رہ جاتی ہے انسان کی ساری تمنائیں اس کی ساری امنگیں اور ساری آرزوئیں خاک میں مل کر رہ جاتی ہیں انسان سب کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لیے امن و امان بہت بڑی دولت ہے ہر ملک کی ہر معاشرے کی ہر انسان کی دنیا کا ہر ملک امن و امان اپنے ملک میں قائم کرنے کے لیے خربہ خرب پیسے خرچ کرتا ہے اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں منسٹریاں اس کے لئے بنائی جاتی ہیں وزارت داخلیہ جسے انٹیریئر منسٹری کہا جاتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے اور ملک میں فساد نہ ہو فتنہ نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو دنگا نہ ہو تاکہ لوگ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں خود انسان جب گھر بناتا ہے تو گھر بڑا مضبوط بناتا ہے دروازہ مضبوط بناتا ہے تاکہ چوروں سے اپنے گھر کی افاط کر سکے اور عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکے انسان بیمار ہوتا ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے صحت کے لیے امن و امان کے لیے اس لیے امن و امان ہر ملک کی ہر معاشرے کی ہر انسان کی ضرورت ہے بڑی اہمیت ہے اس کی اور دین اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اللہ رب العالمین حسط ابراہیم علیہ السلات والسلام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ البرہین سے دعا کی تھی اور اب بی الحاظ بلدنآمنا وردوقہ الہم ثمرات منآ منہم علیہ اللہ رب العالمین تو اس ملک کو امن و امان کا ملک بنا دے امن و امان کا گہوارہ اور شہر بنا دے وردوقا من الثمرات اور یہاں کے باشندوں کو اللہ البرہین تو ہر طرح کا فل اطاف فرما من منآن منہم بلّہ من آخر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان لائیں یہاں قابل ذکر ذکر نکتہ اور پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روزی سے پہلے امن و امان کی اللہ رب العامن سے دعا کی ربی جلحاد بلدن آمنا اللہ تعالیٰ اس ملک کو, کو اس شہر کو کہ کی کیا بنا دے امن و امان والا ملک اور شہر بنا دے رزق کی دعا انہوں نے بعد میں کی اس لیے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے بھی امن و امان کی ضرورت ہے اگر امن نہیں ہوگا تو انسان نہ تجارت کر سکتا ہے نہ انسان نوکری کر سکتا ہے نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے اور نہ انسان کو رزق مل سکتا ہے اور اگر رزق مل بھی جائے تو انسان کے اگر زندگی میں اگر خوف ہے دہشت ہے تو انسان اس رزق سے کما کو فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے نہ اچھے طریقے سو سکتا ہے نہ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ لگا رہے گا کب میری جان چلی جائے گی کب حملہ کر دیا جائے گا کب کوئی آ کر کے مجھے مار ڈالے گا اس لیے انسان کو کبھی سین, چین اور سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے رضف سے پہلے مال سے پہلے اللہ رب العالمین سے اس ملک کی کے امن و امان کے لیے دعا کی تھی یہی ضرورت تھی اور یہی اہمیت کہ امن و امان کی اسلام کے اندر اور انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے کتنی اس کی ضرورت ہے اس لیے سب سے پہلے انہوں نے امن و امان کی دعا فرمائی تھی اس طریقے سے صلاح کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے من من جو آدمی تم میں کٹیا کے دیس گھر ہے, ہے چھوٹا سا گھر ہے امن و امان کے ساتھ سبو کرتا ہے معاف انفی جسدی اور اس کے جسم کے اندر بھی امن و امان ہے بیماری نہیں ہے صحت مند ہے اور اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے ایک دن کی خوراک ہے اس کے پاس ایک دن کی صرف کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں بس یہ نہیں کہ دس دنوں کے لیے سالہ سال کے لیے نہیں مہینوں کے لیے نہیں صرف ایک دن ایک رات کے اس کے پاس روزی اور کھانا پینا ہے اللہ کے سور صلی اللہ اصلات دنیا بے فی رہا گویا کہ دنیا کی اس تمام دولتیں اس کے قدموں کے اندر مشاور کر دی گئی دنیا کی تمام دولتیں امن و امان کے سامنے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر امن و امان نہیں ہوگا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے خوف کے سائے میں جو لوگ جیتے ہیں جن ملکوں کو دیکھیے آپ جہاں پر امن و امان نہیں ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھیے کس طریقے سے ان کی زندگی اجیل بن کر کے رہ چکی کس طریقے سے خوف کے سائے میں بچہ پڑا بڑا ہوتا ہے پرورش پاتا ہے اور اس کی زندگی پوری خوف کے سائے میں زندگی گزرتی ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور زندگی میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے ان سے پوچھیے جن کی زندگی جن کے ملکوں کے اندر اور جہاں امن و امان نہیں ہے اس لیے امن و امان بہت اہم چیز ہے ہر معاشرے کی ہر انسان کی ضرورت ہے ہر شخص کی ضرورت ہے امن کی اس لیے ہر شخص کا کردار ہونا چاہیے امن و امان کو اس ملک کے اندر قائم رکھنے کے لیے بحال کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے امن و امن تباہ ہو برباد ہو آپس میں فتنہ فساد لائے جھگڑا ہو آپس میں قطر و غارت گری ہو کوئی ایسا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے انسان کو اپنی بھومکا اور انسان کو اپنی ذمہ داری اور انسان کو اپنا کردار نبھانا چاہیے ہر ملک کے اندر جہاں بھی وہ رہتا ہے اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کیونکہ امن و امان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے زندگی گزارنے کے لیے اگر امن و امان نہیں رہے گا تو میرے بھائی اب اللہ اللہ براہن کے بعد بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے نہ مسجدیں محفوظ رہتی ہیں نہ مدرسے محفوظ رہتے ہیں نہ انسان محفوظ رہتا نہ اس کی بیوی محفوظ رہتی ہے نہ اس کی اولاد محفوظ رہتی ہے نہ کالجز یونیورسٹیاں اور اس طریقے سے نہ بازار نہ راستے نہ سڑکیں اور نہ ہی جائیداد اور نہ ہی پل دنیا کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ہے اور ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے اس لیے امن امان بہت بڑی اہمیت ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے بہت عظیم ترین دولت ہے یہ امن و امان کی اس لیے اس کی قدر کیجیے اور جو انسان قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے اللہ ابام کرشاد ہے تم لاجی دن کم ولا ان کفر تم انداب اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا یہ بھی دولت ہے عظیم ترین دولت ہے یہ مال سے کہیں زیادہ اہمیت امن امان کی اس لیے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اس پر تو اللہ تعالیٰ اور امن امان قائم کرے گا لیکن اگر انکار کر دیے نہ کی اللہ رب العالمین کی ان عذابی آزاب میرا عذاب سخت جو انسان ناشکری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت امنمان کی نعمت کو خوف کے اندر تبدیل کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر باقاعدہ ایک مثال بیان کی ایک ملک کی ایک شہر کی کیا بیان, بیان کی اللہ وزارب اللہ کا كانت آمینت مطمئن ایک شہر ایک گاؤں کی مثال اللہ بیان کرتا ہے امن و امان کے ساتھ وہاں کے لوگ رہتے تھے اطمینان کے ساتھ رہتے تھے یہ آتی ہے رز کو من کل مکان ہر شہر سے ہر جگہ سے ان کے پاس رزق آتا تھا روزی آتی تھی امن و امان تھا سب انسان پورے شہر کے اندر امن و امان کے ساتھ گھومتے تھے پھرتے تھے اور سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے کسی کو کسی سے کوئی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا آپس کے اندر فقہ آن فرد اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی اتنی عظیم نعمت اللہ نے اسے دے رکھی تھی اس کی ناشکری کر دی اس نعمت کے بھی اور دیگر نعمتوں کی اس نے ناشکری کر دی تو اللہ کیا فرماتا ہے اللہ رب بھوک کا۔ اور, اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے برے کرتوت کی بنا پر خوف کا لباس پہنا دیا اللہ اکبر کتنی عظیم تعبیر ہے یہ یعنی ان کی زندگی خوف کے شائے میں گزرنے لگی جہاں امر و امان تھا جس انسان کپڑا پہنتا ہے اس کے پورے جسم کو ڈھانک لیتا ہے ایسی خوف نے ان کے جسم کو ڈھانک لیا برباد کر کے رکھ دیا اور خوف کے سائے ان کی پوری زندگی بچپن سے لے کر کے جوانی تک کی زندگی اسی کے اندر ان کی گزرنے لگی کیوں بیما کام سے ان کے برے اعمال کے بنا پر برے کرتوت کے بنا پر اور ان کی برائیوں کی بنا پر کہ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے کی تو اللہ رب العالمی نے خوف ان کے, کے اندر تبدیل کر دیا اور جو رزق تھا جو مال تھا مال اللہ نے چھیل اور, انہیں بھوک اور فقر فاقہ سے دوچار کر دیا مال ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے رزق ہے چاہے امن وان کا رزق ہو چاہے مال کا رزق ہو چاہے صحت کا رزق ہو تعلیم اور علم کا رزق ہو اولاد کا رزق ہو منصب کا رزق ہو جو بھی رسک رسک عام ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتا اور رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لہذا ان تمام ارزاک پر ان تمام روزیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی نعمتیں رہیں. ورنہ اللہ اربامین جو نعمت دینے پر قادر ہے وہ نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر اللہ نے اس شہر کے نعمتوں کو چھین لیا اور ان کو بھوک اور فکر واقعہ اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا تب جا کر کے ان کو احساس ہوا اللہ کیعمت ہم سے چن گئی بیمار کو احساس ہوتا ہے تندرستی نعمت فقیر کو احساس ہوتا ہے مال کی نعمت کو احساس ہوتا ہے علم کی اہمیت اور نعمت اور جو ملک خوف کے سائے میں جیتے ہیں اور جہاں پر امن امان نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امر امان کی کتنی زیادہ قیمت ہے دین کے اندر اسلام کے اندر اور ان کی زندگیوں کے اندر اس لیے میرے بھائیوں امن امان کو ہمیشہ برقرار رکھیے اس پر اللہ کا شکر ادا اور اس اللہ جتنا بھی انسان شکر کرے وہ اللہ بہت ہی کم ہے. امرو ایمان اللہ کی توہید کو پرانے پروانے چاہتا ہے۔ اللہ کی بعد کرنے سے انسان کو عمرو امان ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے جو جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ مسرنا کے بعد وعد اللہ الذين منكم وعملوا صالحات جو ایمان لائے تم میں سے اللہ پر اس کے رسول پر صحیح ایمان و ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کے اللہ رب العالمین نے سے لوگوں سے وعدہ کیا کہ لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب الام نے خلافت عطا فرمائی بنو اسرائیل کو اللہ نے خلافت دی تھی پہلے جابر اور ظالم لوگ ہوا کرتے تھے و مشرقین بادشاہ ہوا کرتے تھے اللہ نے جگہ پر بنو اسرائیل جو اپنے زمانے کی سب سے معزز قوم تھی اہل کتاب اللہ نے ان کو دنیا کے اندر فرمائی. زمین کے اندر ان کو اللہ رب الامین نے قوت دی غلبہ دیا اور اللہ ہر برامین ان کے دین کو جس اللہ راضی ہو گیا دین اسلام اللہ اس سے راضی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر تمکن فرمائے گا تمکنت دے گا قوت دے گا سرمندی عطا کرے گا اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن امان میں تبدیل کر دے گا خوف بدل جائے گا اللہ امر امان دے گا اس کی وجہ سے یا ابدو ننی ولاشن کنوی سیاح و میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں کچھ بھی شرک نہ کریں کفر من ذلك اور جس کے بعد انکار کرے گا نہ شکریہ کرے گا فع اللہ کام الفاص یہ فاسق لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے خلافت فلارت کے لیے زمین کے اندر سبرندی کے لیے اور زمین کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے دو باتوں کی شط رکھی آبدوننی وہ میری عبادت کرتے ہیں ولاشری کو نبی شیا اور دوسری شرط رکھی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے صرف عبادت کافی نہیں ہے اللہ کی جنت میں جانے کے لیے امر امان کے لیے صرف عبادت کافی نہیں ہے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری صرف روزہ نماز کافی نہیں ہے یہ صرف زکوٰۃ اور حج عمرہ کافی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری اوبد اللہ ولاۃ کو بھی شاعر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بار بار حکم دیا اللہ کی بعد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو ذرہ برابر شرک نہ کرو شرکے امن ختم کر دیا جائے گا شرک کرو گے امن چھین لیا جائے گا اور اگر خالص اللہ کی بات کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے تو اللہ دنیا کے اندر تمہیں تمکنا تھا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں امنمان دے گا خوف کو بدل دے گا اور میرے بھائیوں اس کی مثالیں دن... تاریخ کے اندر گزر چکی ہیں اور موجودہ وقت میں اگر کسی ملک کی مثال دی جا سکتی ہے سایت کریمہ کی تو سعودی عرب کی مثال دی جا سکتی آپ دیکھئے ہی سعودی عرب ہے جہاں پہلو خوف تھا جہاں پر ظلم تھا حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کی جان لوٹ جاتی تھی ان کے مالوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور انسان اپنے ملک سے حج کرنے آتا تھا کفن پہن کر کے آتا تھا وصیت کر کے آتا تھا کہ اب ہماری اور تمہاری دوبارہ ملاقات شاید نہ ہو اور ہاں آتے ان کو لوٹ لیا جاتا تھا امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی ڈاکو اور لٹورے کا بسیرا تھا یہاں پر لیکن اللہ ابراعزین نے مملتے سعودی عرب کو دنیا کے اندر قائم کر کے کس طریقے سے امنمان قائم کیا آپ خود محسوس کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے کہ کس قدر امنمان ہے یہاں پر آپ کے بات کرنے کی آزادی ہر طرح کی آزادی اپنے ملک ہم جاتے ہیں ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں ہمارے جیب کے اندر اگر کچھ پیسے برے خوف لائق ہو جاتا ہے جب یہ ہمیں وہاں سے گزرنا ہے ابھی ہمارا امیگریشن ہونے والا ہے پتہ نہیں ہمارا ایک ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا انسان اپنے ملک جاتا ہے وہیں سے اس کو خوف لائق ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اپنے ملک سے آ کر کے یہاں کے ایئرپورٹ پہنچتا ہے انسان کی حالت بدل جاتی ہے اور اس طریقے انسان اپنا امان محدود کرتا ہے اللہ نے توحید کے جیسے یہ برکت رکھی آپ دیکھیے پورے سعودی عرب کے اندر گھوم جائیے کہیں پر بھی آپ کو شرک اور بداد کٹا نظر نہیں آئے گا الحمد کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے دنیا کا سب سے خطرناک گنا سب سے بڑا منکر اگر زمین پر ہے دھرتی پر اللہ کے نزدیک دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے کرنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے الحمدللہ یہ ملک یہ گناہ سے پاک آپ دیکھیے نہ کوئی مزار نہ کوئی قبر پرستی نہ کوئی ارس, نہ کوئی ٹھیک اور نہ کوئی جھنڈا اور نہ کوئی درگاہ ہمارے ملکوں کے اندر کس طریقے سے ہوتی ہے نہ کسی کی اونچی قبر نہ کسی کا جو ہے کوئی چیز آپ کو یہاں پر نظر آئے گی الحمد للہ شیر کو کے تمام اڈوں کو ختم کر دیا وہی کام کیا تھا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب مکہ فتح کیا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریب بجلی کو، علی رضی اللہ عنہ کو، خالد بن ولید کو بڑے بڑے صحابہ کرام کو جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ پورے سرزمین میں پورے عرب کی کنٹریز کے اندر جہاں بھی مجسمہ ہے جہاں بھی اونچی قبریں ہیں جہاں بھی آستان ہیں ان سب کو زمین بوس کا دینا ان سب کو مٹا دینا علی رضی اللہ علیہ خلافت ملی علی رضی اللہ علیہ کمانڈر ابو الحیات السطی کو جھنڈا دے کر کے بھیجا کہاو, کہا جاؤ میں تمہیں اسی کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے سرور کائنات نے ہمارے بھی اکرم جنابی عربی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا مجھے جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا میں تمہیں جھنڈا دے کر کے بھیجاؤ ہماری پوری سلطنت میں جہاں بھی تمہیں قبر نظر آئے قبر نظر آئے اس چیز کو تم ڈھا دینا اسی کام کے لیے میں تمہیں بھیجتا ہوں جس کام کے لیے میں نے تم... اللہ کے بھیجا تھا اللہ ملک ابل عزیز رحمت اللہ علیہ الملک العادل، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے مقام فرمائے، اتنی عظیم سلطنت سنت کی دنیا کے دن اندر جب انہیں خلافت ملی حکومت ملی تو انہوں نے بھی اونچی اونچی قبروں کو زمین بوس کر دیا تھا تو کر دیا تھا پختہ قبریں انہوں نے مٹا دی تھی ہمارے ملک کے لوگوں نے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں نے بائیک کیا تھا امریکہ سعودی رکھ کا اگر کسی نے ساتھ دیا تھا تو ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا جن کا عقیدہ ٹھیک تھا جو سرف صالح کے مرحت پر تھے جنہیں ہم سلفی کہتے ہیں جنہیں علیہ حدیث کہتے ہیں ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا باقی دنیا کے تمام مسلمانوں ان کا بائیک کر دیا تھا حج بنا کر دیا تھا کوئی حج نہیں جائے گا کرنے کے لیے حج سے روک دیا تھا انہوں نے حالانکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا انہوں نے وہی انجام دیا تھا جو اللہ قسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا خلفائے نے کیا تھا صحاب کرام نے کیا تھا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ان کے کی اڈوں سے منا فرمایا وہی کام انہوں نے کیا تھا لیکن پوری دنیا میں کا بائکاٹ کیا تھا لیکن الحمدللہ اپنے وعدے میں سچے تھے محلث تھے اللہ کی توحید سنت کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے اللہ ان کو پیدا کیا تھا اللہ ان کا ساتھ دیا اور آج پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل کے بعد توحید کی آوازیں سنت کی آوازیں جہاں بھی ہمیں سنائی دے رہی ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے فضر کے بعد اگر کسی حکومت کہا تھے مملک سعودی عرب کہا تھا یہ بات کسی کو ناگوار گزرے گزرے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے حقیقت ہے جس حقیقت کا میں اظہار کر رہا ہوں اور آپ تمام لوگ اس کو محسوس کرتے ایک غیر مسلم ہمارے ملک سے آتا ہے کٹر پنتھی متاثر قسم کا لیکن یہاں آنے کے بعد اب دیکھتا ہے یہاں کا امن اس سے متاثر ہو جاتا ہے کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے لیکن آنے کے بعد اس کا منہ چینج ہو جاتا ہے بدل دیتا اپنے ارادوں کو ہے اتنا امن والا ملک اس قدر عزت اور اس قدر سب کے ساتھ خدمت اور سب کا احساسرے سلوک کوئی بھید بھاؤ نہیں یہاں کوئی اور نہیں کس طریقے سے یہ چیزیں دے کر کے انسان متاثر ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں یہ سارے حقائق ہیں اس ملک کے تعلق سے یہ اللہ نے کیوں دیا یہ عبدوننی ولاشر کونی بھی شاعر میری خالص سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے کوئی شرک کا مظہر آپ کو نظر یہاں پر نہیں آئے گا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کے یاد دو سال پہلے مکہ کے اندر ایک درخت جس درخت کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے زندگی کچھ گزاری ہے حلیمہ سعدیا کیا جواب دودھ پینے کے لیے گئے تھے اللہ یہ اس درخت کے نیچے آپ کچھ گزارے ہیں کچھ ٹائم یا وہاں رہتے تھے آپ کا بچپن وہاں گزرا یہ بات عام ہوئی کہ ہمارے ملک کے لوگ اس درخت کا قصد کرنے لگے وہاں جا کر کے نمازیں پڑھنے لگے وہاں جا کر کے دعائیں کرنے لگے درخت کو چومنے اور چاٹنے لگے اللہ تعالی اس حکومت کو قیامت کے آخری ثبوت باقی رکھے اس مکہ کے گورنر نے خالد اللہ نے جڑ سے اخاڑ کر پھینک دیا تاکہ اگر درخت نہیں رہے گا تو لوگ اس طرح کی اور خرافات بھی نہیں کریں گے میڈیا کے اندر خبر آئی لیکن یہ خبریں لوگ کیوں اس کو نشر نہیں کرتے کیونکہ جو بھی ان کی محاصل کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں نشر نہیں کی جاتی ختم کر دیا انہوں نے اور وہی کام کیا تھا جو مرے فاروق نے کیا تھا یاد ہے تاریخ آؤ میں تمہیں تاریخ بتاتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ درخت کو جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہمارے نبی نے سلیح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی تھی بیعت الرزما جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اس درخت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے عید تحت کہ یہ لوگ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے وہاں بیعت گیا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کرام سے کہ حضرت عثمان کے خون کا ہم بدلا لیں گے جسے بیت رضما کہا جاتا ہے جو شمشیجری کے اندر واقع ہوئی تھی صلیحدیبیہ کے موقع پر اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتی ہے ابو بکر کی فات ہوگی عمر کا دور خلافت آتا ہے آپ کو لوگوں نے بتایا کہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اس درخت کے پاس جا کر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں اس درخت کے پاس جا کر کے لوگ قبض کرتے ہیں وہاں جا کر کے اس کو متبرک سمجھتے ہیں بابرکہ سمجھتے ہیں عمر فاروق نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا وہی کام کے عمرت سعودی عرب نے اس درخت کو قطوا دیا جس درخت کو لوگ دیکھا کہ بدعت اور خرافات کا ڈر مرکز بن رہا ہے اس کو ختم کر دیا کن کن چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں الحمدللہ یہ امن امان جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ کی توحید کی برکت ہے ان کی کوششوں کی برکت ہے ان کی محنتوں کی برکت ہے ان کے اخلاص کی برکت ہے ملک عبدالزیز رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اگر یہ حکومت میرے لیے اور اسلام کے لیے نقصان دے اگر مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو اس حکومت کو مجھ سے چھین لے اس حکومت کو تم مجھ سے ختم کر دے یہ دعائیں کیا کرتے تھے ملک عبدالعزیز اللہ علیہ کون ایسی دعائیں کرتا ہے کسی کو حکومت مل جاتی کوئی حکومت چھوڑ سکتا ہے وہ دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے حکومت مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے نقصان دہ ہے تیرے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس حکومت کو مجھ سے چھین لے ختم کر دے ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہمیں تیرے دن کی سربراہی چاہیے تیرے دن کی سربراہی چاہیے اللہ رب العامی نے موقع ان کو عطا سنا ہے عیسائیت کا مزاق اگر اس میں دیکھنا تو مملک سعودی کو دیکھو آنکھیں بند کر کے ہم جاتے ہیں ابھی کل نیوز ہے نیوز ہے. ریاض سے ایک, ایک فیملی جاتی ہے کہاں عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کر کے واپس آتی ہے اور کسیم کے راستے میں ایک جگہ شہر اور میدان میں نیند آ گئی ڈرائیور کو فیملی کے ساتھ ہے اس نے کیا کہ گاڑی روک کر کے یہ کیا نام ہے روڈ کے بغل میں گاڑی روک کر کے وہ سونے لگا اس کے بعد جب وہاں کھلتی ہے تو عورت کیا دیکھتی ہے کہ ایک پولیس کی گاڑی کھڑی ہے ڈر گئی کہا کیا ماجرا ہے اس نے کہا اپنے شہر کو جگایا کہا کہ ہمارے پیچھے پولیس پڑی ہوئی دیکھو کیا بات ہے جا کر کے اپنی گاڑی اسٹارٹ کیا گاڑی کرنے کے بعد وہ جو پولیس تھی فوج یا پولیس جو تھی اس نے اس کو بلایا بلانے کے بعد پو پورا پیپر چیک کیا اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں اور آرام کرنا اور آرام کر لو ہم تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر کڑے تھے تمہاری حفاظت کے لیے ہم یہاں پر تھے پوری رات کہ تم اکیلے ہو تمہارے ساتھ بیوی ہے کہیں تمہارے پر حملہ نہ کر دیا جائے تمہاری بیوی کوئی عزت نہ لوٹ لے اس لیے پوری رات تمہاری نگرانی ہے اس لیے میں پر کڑا تھا اور کسی کام کے میں نہیں کڑا پوری پولیس گاڑی پولیس اس کے ساتھ پوری رات گزارا میرے بھائی یہ کہاں ملے گا آپ کو امن و یہ توہید کی برکت ہے یہ, یہ ان کی خلاص کی برکت ہے جو ہم آپ سب محسوس کرتے ہیں الحمد آدمی کے ہاتھ میں لاکھوں ریال رہتا لے کر کے چلتا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں دی رہتا الحمد یہ امن و امان اسی کی برکت کا نتیزہ ہے اس پر آپ شکر ادا کیجیے ہمارے دسرخان تو انہیں پر ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کی برائیاں بیان کرتے جس کے اندر برائی نہیں لیکن تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے اور ہم ان کے پاس نہیں وہ شرک نہیں ان کے پاس بدات خلافات ان کے پاس نہیں الحمدللہ اللہ, اللہ کے سب سے بڑی برائی یہ خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں کوئی نہیں کہتا فرشتے ہیں کوئی فرشتہ دنیا کے اندر نہیں ہے کہ ہمارے اندر خامیاں نہیں ہیں کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہے ہمارے اندر بھی خامیاں برائیاں ہم نوازا نہیں پڑھتے ہم روزہ نہیں رکھتے اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں لیکن کے اوپر ان کی کرتے ان کی برائیاں اور سے ان کے نکالتے اور وہی مثال ہو گئی ہے ہماری اس گندے کیلے کی طریقے سے جو گندے کیڑے کو خوشبو نہیں سمجھ سمجھ آتی ہے اس کو گندگی نظر آتی ہے اسے گندگی نظر آتی ہے اس کو خوشبو سے کوئی سروکار نہیں ہوتا آج ہمارا وہی بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہی ہو گیا ان کی اچھائیاں نظر نہیں آتی خوبیاں نظر نہیں آتی جو سب سے بڑی خوبی توحید و سنت کی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے یہ لوگ جو اس طریقے سے بات کا پتنگ کر رہا ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا جان لیجیے اس بات کو الحمد للہ شرک سے یہ شرک کے خاتمے سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر لاکھاں لاکھ دعات انہوں نے محبوس کر رکھا ہے آپ ہر ملک کے اندر جائیے ان کے مراکز اور ان کے دعوتی سرکرز ان کے مدارس ان کے مراکز الحمد دنیا کے اندر کھول کر کو نظر نہیں گا جہاں پر ان کے سینٹر صاحب کو نظر نہیں آئیں گے الحمدللہ. ابھی چند مہینہ پہلے مالدیب کے اندر مالدیپ کی سب سے بڑی جامع مسجد سات ادوار پر مشتمل سات فلوز پر مشتمل ملک سلمان حمد اللہ نے جا کر کے وہاں پر قائم کیا ہے ابھی اس کا افستاو ہونے والا وہاں پر تعلیم کا سنٹر اور اس طریقے سے دعوتی سینٹر اور کلاس روم بڑے بڑے جو ہے وہاں پر کاتر حضرات یعنی جو بڑے بڑے ندوات اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے سات فلور پر مشتمل مالدیپ کی سب سے بڑی عظیم و شان تاریخی مسجد قائم کی انہوں وہاں پر. ایک تو مثالیں نہیں ہیں کروڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں اپنے ملکوں کے اندر دیکھیے آج جو بڑی بڑی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی ان تمام مسجدوں کو یہی کے خرچ پر بنایا گیا الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ان مسلمانوں کی بات کرنا ہرمین شریفین کی خدمت کرنا یا پہلے باعث شرم سمجھتے ہیں توحید سنت کی پہچان ہے ابھی چند دنوں پہلے منی سلمان حفظ اللہ سے باقاعدہ انٹرویو لیا گیا خادم الحمد عین سے انہوں نے کہا کہ توحید یہ ہماری احساس ہے یہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتے ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے حکومت میں یہ ختم ہو جائے ہمیں گوارہ ہے لیکن توحید سنت کو ہم چھوڑ دیں یہ دنیا سنل کان کھول کر کے ہم توحید سنت کو نہیں چھوڑنے والے کچھ بھی ہو سکتا ہے ترقی ہم چاہیں ملک کے لیے ہو ترقی اور ترقیاں ہیں اور ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر آئے. لیکن توحید سنت ہماری ہے ہماری بنیاد ہے یہ ملک دعوت کی بنا پر قائم ہوا ہے اور اس ملک کی بنیاد یہی ہے لہذا میں اپنی بنیاد سے کبھی ایک بال بھی میں اس سے سر منہ نراف نہیں کر سکتا پڑھیے پورا انٹرویو ان کا الحمدللہ اور ان کا صرف آخری انٹرویو نہیں ہے یہاں کے تمام خلفاء یہاں کے تمام بادشاہ تمام حکمراں جب سے حکومت قائم ہوئی تب سے آپ دیکھیے آپ کے ان کے انٹرویو پڑھیے ان کی باتیں پڑھیے آپ کو سمجھ آئے گا اس حقائق ہے میرے بھائیوں آپ لوگوں کی میڈیا پہ نہ جائیے جو ان کے دشمن ہیں سہیونی اور کافروں کا جو میڈیا ہے اور رافضیوں کا میڈیا ہے ان پر نہ جائیے میرے بھائیوں اگر آپ کو حقیقت معلوم کرنا ہے تو جو ان لوگوں سے پٹ جوڑیے جو محتمد ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے میڈیا تب یہ سارے حقائق آپ کو نظر آئیں گے ہمارے میڈیا میں تو جھوٹ بولا جاتا ہے بولا جاتا ہے اتنا طرح جھوٹ بولا جاتا ہے جس کا جس کا کوئی سبوت نہیں ہوتا یہاں کے بادشاہوں کے بارے میں شہزادوں کے بارے میں ایسی خبریں کہ شہزاد کی, کی فات ہوئے 10 سال گزر گیا اس کے بارے میں آج خبریں شائع کی جاتی ایک جا دوسرے ایسا کیا سب جھوٹ خبریں رہتی ہے اس لیے جھوٹی خبروں پہ نہ جائیے میرے بھائیوں ان کی ان کے امال کو دیکھیے حکومت کو دیکھیے تو الحمد للہ یہ جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آحت کریمہ کی اگر اس پورے زمین پر آج کے دور میں اگر کوئی سچی مثال دی جا سکتی ہے مملک سعودی عرب کی دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ ہونا کیا مت اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ نے اور توفیق دے میرے بھائی ہم کہیے آپ لوگ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کے سامنے آپ اپنی آنکھوں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کر سکتے آپ اگر کوئی دعا کرتے اس پر ہمیں نہیں کہہ سکتے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی یہ کوئی غلط بات میں کہہ رہا ہوں آپ خود اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں یہ کہیں میں کسی دوسرے ملک کے اندر خطبہ نہیں دے رہا اس سعودی عرب کی آپ کی کے اندر خطبہ دے رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں سب کچھ معلوم ہو رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں ان کے لیے دعائیں کیجئے ان کے لیے دعائیں کیجئے پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنے بھی پڑھے ہوئے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں دوسرے لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں لہذا ان کے لیے آپ دعائیں کیجئے خامیاں ہر ایک کے اندر ہیں میں نہیں کہتا کہ خامی سے پاک ہے کوئی لیکن کہ ہمارے اندر خامیاں نہیں ہیں آج مسجد بھی فل ہے نماز میں کون آتا ہے کیا نماز اتنے لوگ رہتے ہیں ابھی اصل کے دیکھیں گے کتنے لوگ رہیں گے نماز اللہ نے فرد کیا ہے یہ خامی نہیں ہمارے اندر ہم اس کو نہیں دیکھتے اور ان کی دیگر خامیوں کو دیکھ کر کے اس کو لوگوں کے دھائی لائٹ کرتے غلط ہے میرے بھائیو آپ کی خامیوں میں بیان کروں نام لے کر کے آپ کو برا نہیں لگے گا برا لگے گا تو یہ تو ملک کے بادشاہ حکملہ ہیں اس لیے قطانی جاہد نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیٹ بھی ان کی قیمت کریں آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ کرے اللہ تعالیٰ ان سے اور مزید کام لے تو میرے بھائی امن و امان جو قائم ہے یہ توحید کی برکت ہے ان کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور آباد رکھے اللہ تعالی نے اور مزید توفیق دے میرے بھائیوں تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ توحید اور سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرمان قائم رہتا ہے اس طریقے جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کیجیے ان کی اطاط کرنے سے بھی باقی رہتا ہے اللہ اقبام نے فرمایا جو اللہ امان اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہیں خلیفہ ہیں حکمراں ان کی اطاعت کرو ان کی اطاعت کرنے کے بھی اللہ نے حکم دیا اور ہمارے میں نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا اسی کو تقا اللہ ہے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی اور سمعوتاد کو صحیح کرتا ہوں کہ بات سننے کی تعداد کرنے کی وہ ان تا علیہ اگر غلام ہے تمہارا کیوں نہ اور مالک بن جائے حکمراں بن جائے کنبا دی فیر اختلاف القثیرہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا فلح کمب میری سنتوں کو لازم پکڑو وہ سنت الخر المادیم ہدایت آبت و خلبا ان کی سنتوں کو لازم پکڑو عوام نبی نے سموتاد کی اُس فرمائی کہ سنو احتیاط کرو حکمرانوں کی ان کی باتوں کو مانو ان کے خلاف نہ جاؤ ان کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا یا لوگوں کو بھڑکانا یہ خوارج کی پہچان ہے یہ لئے سنت اور جماعت کی پہشان نہیں ہے اس لیے اگر خامیاں جا کر کو ان کو نصیحت کرو ان کو نصیحت کیجیے لیکن اپنی محفلوں کو اپنی محفلوں کو مرامت بنائیے اپنی مجلسوں کو کی قیمتیں کر کے جگلخوریاں کر کر کے اور جھوٹھی باتیں بتا پر بنا بنا کر کے ہمارے سے منا فرمایا تو یہ اسے اس دنیا کے اندر امن و امان قائم رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان جب شکر کرتا ہے تو شکر ادا کرنے سے بھی اللہ رب العامن امن امان کو بھا کے رکھتا ہے اللہ رب المایا تا امن امن خوف جس رب نے تم کو کیا کیا بھوکس میں کھانا کھلایا اور تمہیں وہ امن من خوف اور خوف میں تم کو امن و امان میں تبدیل کر دیا خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دیا اللہ نے احسان جتایا ان لوگوں کے اوپر اے مکہ والو اللہ نے تمہیں روزی دی اس گھر کا جو مالک اس کی عبادت کرو اور جس نے تم کو امن امان دیا اور بھکبری میں تم کو کھانا دیا اس رب کی تم عبادت کرو اللہ رب العالمین امن امان کی فضیلت یہاں پر بیان فرمائی تو میرے بھائیو امن امان اللہ رب العالمین کی عبادت سے بات رہتی ہے اور سب سے بڑا امان میرے بھائیو سن لیجیے آخری بات سب سے بڑا امان انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالی کی جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے اپنے جسم کو اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے قبر کے فتنے سے قبر کی پریشانیوں سے قیامت کی پریشانیوں سے جہنم کے عذاب سے انسان اپنے آپ کو بچا لے یہ سب سے بڑا امن امان ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے اللہ فرماتا اللہ دین بے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا ظلم یہاں پر شرک ہے اسے معلوم ہوا کہ ایک مومن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے ایمان کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے ایمان کا دعوے دار شرک کر سکتا ہے معلوم ہوا اس سے اسے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ دنیا کے اندر بھی امن ہے اور آخرت کے اندر بھی امن ہے جو خالص اللہ کی بات کرے گا اپنے ایمان کو ظلم سے شرک سے پاک رکھے گا کبھی شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر جنت چاہیے شرک سے بچنا ضروری اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظ کیجئے اگر دنیا کے اندر امر امان چاہتے ہیں جسمانی امن امان ملک کے اندر امن امان اور آخرت کے اندر جہنم سے امان جہنم سے حفاظت چاہتے ہیں تو خالص اللہ کی بات کیجئے اور اللہ البرامن کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ البرامین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہتر بدلا فرنا جو دنیا کے اندر توحید و سنت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ملک میں ہم نمان باغ کے رکھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت و تندرستی فرما اللہ ہم سب کو ایمان پر توحید کی دولت پر قائم رکھ اور اللہ ہر براہ ہماری وفات ہو تو توحید پر ہماری وفات ہو اللہ ہر برہمین وفات کے بعد میں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اور اللہ اربان تمہیں بارک اللہ علی رب واللہ الالہ الاللہ الاللہ اللہ شریک اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى صحابه ومن اهتدى بهدي وسنته اليوم ويوم الدين اما بعد يا اهل الجلال صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفعشاء والمنكر والبضي يئذكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم ودعوه يسجب لكم ولا ذكر الله يكبر الله يعلم وما تصنعون